بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی اللہ علیہ رسول الکریم کل احرام ماننے کا طریقہ الحمدللہ عرض کیا گیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے وقت میں مرد دو چادریں پہن لیں ایک اوپر اور ایک نیچے دو رکعت نماز پڑھ لیں اگر موقع ہو تو اس سے پہلے غسل یا کم از کم وضو تو کرنا ہی ہے مردوں کے لیے تو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا سر کھوڑ ڈالیں نیت کریں نیت کے بعد فوراً تلبیہ شروع کریں مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی ایک مرتبہ تلبیہ کہنا ضروری ہے اور تین مرتبہ تلبیہ کہنا سنت ہے اور تلبیہ کہنے کے بعد درود شریف پڑھ لینا اس کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے تین مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے جو دعا ہو وہ دعا کریں یہ دعا اگر یاد ہو تو مصنون لکھا ہے تلبیہ کے بعد اللہوں کا رضا کاول جننا واعوذ آغذ و بکا من غذب کا وندار اب تلبیہ شروع ہو گیا عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں گی تلبیہ کے بعد احرام شروع ہو جاتا ہے احرام شروع ہونے کے بعد اب جو احرام کے ممنوعات ہیں معضورات ہیں پابندیاں ہیں ان کا خیال کرنا ہے ممنوعات سے اور معضورات سے بچنا ہے کون کون سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے مرضوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اپنا سر اور اپنا چہرہ کھلا ہوا رکھے سر کھلا ہوا رہے گا چہرہ کھلا ہوا رہے گا سر کا ڈھانکنا اور چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دینا یہ ممنوع ہے احرام کی حالت کے اندر اس سے بچا جائے اسی طریقے پر اپنے جسم کے شیب کے مطابق جو لباس تیار کیا گیا ہو چاہے سیا گیا ہو چاہے اس کو چپکا کر اسٹک کر کے تیار کیا گیا ہو یا بن لیا گیا ہو جیسے سوکس ہے مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی سلا ہوا نہیں ہوتا لیکن اس کو بن لیا جاتا ہے یا اور بھی کوئی اپنے جسم کے اعتبار سے باڈی کے اعتبار سے جو لباس انڈر ویئر وغیرہ ہے جو اپنے جسم کے اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے ہر ایسا لباس جو جسم کے مطابق تیار کیا جاتا ہو اور جسم کے اوپر ٹھہرتا ہو اور انسان اس کو لباس کے طور پر استعمال کرتے ہو تو ایسی تمام چیزیں مردوں کے لیے پہننا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے سلے کپڑے تمام کے تمام اتار ڈالنا ہے لنگی کے بارے میں کل بات آئی تھی کہ بہتر یہی ہے کہ لنگی بھی بغیر سلی ہوئی ہو کھلی ہوئی لنگی ہو سلی ہوئی کوئی چیز نہ ہو بالکل کفن کی تیاری اور موت کی تیاری اور موت کا منظر البتہ اگر سطر کھلنے کا اندیشہ ہے اور خطرہ ہے کہ اگر لنگی کھلی ہوئی رہے گی تو سطر کھل جائے گا اگر جو احرام ماننے کا صحیح طریقہ اگر انسان سیکھ لے تو پھر کھلی ہوئی لنگی ہونے کے باوجود بھی صطر نہیں کھلتا لیکن ماننے کا طریقہ آنا چاہیے اس کا طریقہ ہے سیکھنا ہو تو انشاءاللہ سیکھ بھی سکتے ہیں اگر اس طریقے کے مطابق مان لیا جائے تو پھر انشاءاللہ شاء کھلتا نہیں ہے لیکن پھر بھی بہرحال پہلی مرتبہ جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے کبھی لنگی پہنی نہ ہو تو ذرا مسئلہ ہوتا ہے لہٰذا اگر سطر کھلنے کے اندیشے سے وہ لنگی کو درمیان میں سی لیں تو اس کی گنجائش ہے یا پن وغیرہ لگا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے تو اس کی تو گنجائش ہے باقی اپنے جسم کے مطابق کوئی لباس تیار کیا گیا ہو جیسے سوکس ہیں یا گلوز ہیں یا اور کوئی لباس جو بدن کے اوپر پہنا جاتا ہو جسم کے اوپر باڈی کے اوپر مردوں کے لیے وہ تمام لباس پہننا ممنوع ہے البتہ عورتوں کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑے ہی کے اندر رہتا ہے ان کو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتارنا نہیں ہے ان کو اپنے ہی کپڑوں کے اندر احرام کی نیت کرنا ہے ہاں البتہ عورتوں کا احرام چہرے پر ہے سر تو ان کا ڈھکا ہوا رہے گا جیسے کہ سر کے بال تو ستر میں داخل ہیں پورا بدن ان کا جس میں ستر میں داخل ہوتا ہے سوائے چہرے کے ہاتھ کے تو سر کے بال چونکہ ستر میں داخل ہیں لہذا ستر کے وجہ سے ان کو اپنے بالوں کو تو چھپانا ہے لیکن چہرہ البتہ کھلا ہوا رہنا چاہیے کھلا ہوا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ان کے لیے چہرے کے کھولنے کا بھی حکم ہے کپڑا ان کے چہرے پر نہیں لگنا چاہیے اور دوسری طرف ان کے لیے حجاب اور نقاب بھی ہے پردہ بھی کرنا ہے غیر محرموں کے سامنے اپنا چہرہ کھلا ہوا رکھنا یہ بھی ان کے لیے ممنوع ہے لہذا احرام کی حالت کے اندر وہ دونوں باتوں کا خیال رکھیں جب نامحرم مرد سامنے نہ ہو ان کا چہرہ کھلا ہوا رہے بالکل جائز ہے باقی جہاں نامحرم مردوں کا سامنا ہو رہا ہو اور بے حجابی اور بے پردگی کا موقع آ رہا ہو تو پھر عورتوں کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا ہوگی کہ چہرہ کپڑے بڑھنے لگے اور اس کے ساتھ ان کا پردہ بھی ہو جائے اس کے ساتھ ان کا پردہ بھی ہو جائے دونوں باتوں کا خیال کر کے اپنے حرام کو شروع کرنا ہے تو عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا بالکل پہننا جائز ہے لہذا وہ ہاتھ میں گلوز پہننے یہ جائز ہے پاؤں کے اندر وہ موزے پہن لیں اس کی بھی گنجائش ہے مردوں کے لیے اس طریقے کا چپل پہننا ہے اس طریقے کا شوز اور چپل پہننا ہے کہ یہ سامنے کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے کعب جس کو کہتے ہیں ایسے عربی کے اندر کعب تو اس کو کہا جاتا ہے تخنے جس کو کہتے ہیں لیکن احرام کے باب میں اور حج کے باب میں جب کعاب بولا جاتا ہے تو یہ حصہ مراد ہوتا ہے یہ حصہ جو کھلا ہوا رکھنا ہے لہذا دو پٹ... دو پٹی کی جو سلیپر آتی ہے اس کو پہننے کی گنجائش ہے یا اس طریقے سے کوئی شوز بنا لیا جائے کہ یہاں تک کا حصہ یہاں کھلا ہوا ہو اوپر تک اور صرف اتنا حصہ چھپا ہوا ہو تو ایسا کوئی شوز ہو یا ایسے کوئی چپل ہو یا دو پٹے کے سلیپر ہو اس کو تو پہن سکتے ہیں باقی ساکس پہننا یا شوز پہن لینا جس سے یہ ہڈی چھپ جائے مردوں کے لیے احرام کی حالت میں پہننا ممنوع ہے اس کے بعد مردوں کو احرام کی حالت میں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی خوشبو کا استعمال کرنا پرفیومز عطر کا لگانا عطر لگانا یہ بالکل احرام کی حالت کے اندر جائز نہیں ہے اسی طرح حرام کی حالت میں خوشبو دار کوئی تمبا کو کھائے پان کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسی طریقے پر ڈرنک جس کے اندر ایسنس ملایا گیا ہو جوس جس کے اندر کوئی ایسنس ڈال کر تیار کیا گیا ہو ایسے خوشبودار ڈرنکس اور ایسے خوشبودار جوس ہیں ان کو پینا بھی احرام کی حالت کے اندر جائز نہیں ہے البتہ کھانا پکا لیا گیا ہو جیسے بریانی ہے یا کوئی ترکاری ہے اور اس کے اندر کوئی خوشبو ڈال دی گئی جیسے کستوری ہے یا زعفران ڈال دیا گیا اندر یا الائچی الچی وغیرہ اس کے اندر خوشبو ڈال کر پکا لی گئی ہے تو اس کے تو گنجائش ہے باقی ڈرنک وغیرہ شربت وغیرہ ہو اور جوس وغیرہ ہو اس کے اندر کوئی ایسنس ڈالا گیا ہو تو ایسے جوس سے اور ایسے ڈرنک سے اپنے آپ کو بچانا ہے احرام کی حالت میں غسل کرنا تو جائز ہے غسل کرنا تو جائز ہے لیکن غسل صرف اس نیت سے کیا جائے کہ گرمی لگ رہی ہے تو کوئی ٹھنڈک حاصل ہو جائے باقی اس نیت سے غسل کرنا کہ ہم اپنی صفائی کریں اور اپنے بدن کے میل کو کو دور کریں اس نیت سے غسل کرنا نہیں ہے غسل کی حالت کے اندر صابن کا استعمال کر لینا اگر صابن ایسا ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی خوشبو ملی ہوئی نہیں ہے کوئی خوشبودار صابن نہیں ہے بلکہ بالکل سادہ سمپل صابن ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے البتہ خوشبودار صابن کا استعمال کرنا خوشبودار صابن کا استعمال کرنا یہ حرام کی حالت کے اندر نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال جتنی بھی خوشبو ہیں اور جتنے بھی پرفیومس ہیں عطر وغیرہ ہیں احرام کی حالت کے اندر ان تمام خوشبوؤں سے بچنا ہے اسی طرح احرام کی حالت کے اندر اپنے بدن کے بال کو کاٹنا بدن کے کسی بھی حصے کو بال کو کاٹنا اسی لیے احرام سے پہلے پہلے یہ صفائی کر لی جائے جو صفائی کرنا ہے غیر ضروری بال اپنے بدن کے اوپر موجود ہوں ان کو کاٹنا ہے تو احرام سے پہلے پہلے وہ تمام صفائی کر لی جائے احرام باندھنے کے بعد بدن کے اور جسم کے اور باڈی کے کسی بھی حصے کے بالوں کو کاٹنا بلکہ داڑھی کے اندر کنگھی کرنا سر کے اوپر کنگھی کرنا اس کی بھی مانیات ہے اور کنگھی کرنے کی وجہ سے اگر بال کٹتے ہوں گرتے ہوں تو یہ تو اور بھی زیادہ احتیاط کی چیز ہوگی تو احرام کی حالت کے اندر مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کنگھی وغیرہ کی اجازت نہیں ہے اور اپنے بالوں کو نکالنا اپنے بالوں کو کاٹنا اس سے بچنا ہے اسی طریقے پر احرام باندھنے کے بعد اپنے ناخون کاٹنا نیل کٹر نیل کو کاٹنا اور ناخنوں کو تراشنا یہ بھی ممنوع ہے احرام کی حالت کے اندر یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی وہ ہوتا ہے جو پراگندہ بال ہوتا ہے پرا حال ہوتا ہے اس کی حالت ہی بالکل عاشقانہ ہوتی ہے اور اس کی حالت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بس وہ تو اللہ کے گھر کا ایک عاشق بن کر جا رہا ہے اب نہ اس کو اپنے جسم کی پرواہ ہے اور نہ اپنے کپڑوں کی طرف کوئی توجہ ہے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم کے اوپر میل کچیل لگا ہوا ہے ایک عاشق جس طریقے سے اپنے معشوق کے گھر پہنچتا ہے اسی طریقے سے اس کو جانا ہے پراگندہ حال ہو پراگندہ بال ہو یہ حاجی کی علامت ہے اور یہ حاجی کی نشانی و سائن ہے لہذا زینت کی جتنی چیزیں ہیں بدن کو سنوارنے کی اور بدن کو مزین کرنے کی جتنی چیزیں ہیں احرام کے حالت کے اندر تمام چیزیں ممنوع قرار دی گئیں ناخن کاٹنا کنگھی کرنا بالوں کا تراشنا بالوں کو کاٹنا اسی طریقے پر مزین ہونے کے لیے مردوں کا سلے ہوئے کپڑوں کو پہننا یہ تمام چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع قرار دی گئی۔ اسی طرح خاص طور پر احرام کی حالت کے اندر اگر وائف ساتھ میں ہے تو اس صورت کے اندر ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہوتے ہیں پرائیویٹ تعلقات ان تمام پرائیویٹ تعلقات سے اپنا آپ کو بالکل بچانا ہے حتیٰ کہ اشاروں اور کنائے کی باتوں سے بھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہے ڈائریکٹلی جو کیفیت ہوتی ہے جو خاص مخصوص حالت ہے اس سے تو اپنا آپ کو بچانا ہی ہے صحبت اور جمعہ سے باقی وہاں تک پہنچانے والی جو محرکات ہیں جو اس کے اسباب ہیں اس قسم کی باتیں کرنا احرام کی حالت کے اندر وہ تمام کی تمام باتیں ممنوع ہیں اسی طرح ہر طریقے کے گناہ کا ارتقاب کرنا جتنے بھی گناہ ہیں ایسے بھی حرام ہے لیکن احرام باندھنے کے بعد تو غیر شرعی جتنے گناہ ہیں ان تمام چیزوں سے اپنا آپ کو خاص طور پر بچانا ہے اور احرام باندھنے کے بعد آپس کے اندر لڑائی کرنا جھگڑا کرنا کسی کے ساتھ زبان درازی کرنا اور کسی کے دل کو دکھانا تکلیف پہنچانا یہ تمام چیزیں بھی ممنوع ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے مم. الحج و معلومات المعلومات فمن فرالفی الحج فلا فلاح ولا فسوق ولا جدار الحج فمن فرض فی ہند الحجی اس کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے فمن فرض فی ہند الحجی اے الضمنف صحو فی ہند الحجہ بال فمن فرض فی ہند الحجہ جو ان میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھ لے احرام باندھ کر وہ حج کے ارادے سے چلنا شروع کر دے حج تمتو ہو یا حج قران ہو یا حج افراد ہو بہرحال جو بھی شکل ہو احرام باندھ لیا تو اب احرام باندھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدالا فلحج فلا رفصا اے لا جمع او لا فح ش فل فرماتے ہیں رفص کا ارتقاب نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو رفص سے بچانا ہے رفص کا مطلب وہی جو پرائیویٹ تعلقات ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ان تمام تعلقات اور ان کے دوائی اور ان کے محرکات اور ان کے اسباب چاہے اشارے کنائے کے اعتبار سے ہو بات چیت کے اعتبار سے ہو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے احرام کے حالت کے اندر یہ چیزیں بالکل ناجائز اور ممنوع ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے اگر حج کا احرام باندھ رکھا ہے اور وقوف ارافہ سے پہلے پہلے وقوفِ عرافہ سے پہلے پہلے اگر خدا نخواستہ ہسبینڈ وائف اگر مل گئے آپس کے اندر تو ان کا حج ہی ختم ہو جائے گا پھر آئندہ سال ان کو جانا پڑے گا جس طرح روزے کی حالت میں خدا نخواستہ اگر یہ حرکت ہو جاتی ہے تو روزہ بھی ٹوٹتا ہے اور دو مہینے کے لگاتار کفارہ کے طور پر رکھنا روزے لازم ہوتے ہیں اسی طریقے پر حج کے اندر بھی اگر عرفہ کے وقوف سے پہلے نو تاریخ کو جو عرفہ میں وقوف کرنا ہے اس سے پہلے پہلے حج کا احرام ماننے کے بعد اگر خدا نہ خاصہ ہسبینڈ وائف کے درمیان یہ کوئی حرکت ہو گئی تو پھر حج ختم ہو جاتا ہے اور حج ختم ہو جانے کے نتیجے میں آئندہ سال بھی دونوں کو جانا لازم ہوتا ہے اس لیے احرام باندھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بچانا ہے حج کا احرام کے بعد تو حرام کی حالت کے اندر یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں فلاح ولا فسا ونا فسوقا کا مطلب یہی ہے کہ ہر قسم کے غیر شرعی افعال کو اختیار نہ کرنا جتنے بھی گناہ ہیں جتنے بھی شرعن افعال ممنوع اور معذور ہیں گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے اور ان تمام غیر شرعی افعال سے اپنے آپ کو بچانا فلا ولا ولافسوقا جتنی بھی ایسی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے ونا جدال الحجے ولاد جالا آ ولا فسوقوں کے اندر آ رہا تھا اس لیے کہ فسوق کے اندر آپس میں جھگڑے بھی آ گئے آپس کے اندر گالی گلوچ بھی آ گئی لیکن خاص طور پر اللہ پاک نے ولا جیدالہ کہہ کر اور زیادہ متنوع فرمایا اس لیے کہ سفر حج کے اندر عام طور پر طبیعت کے اوپر کبھی ٹینشن ہوتا ہے انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے یہ بھی ایک طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے ایک فطری طور پر تو سفر حج کے اندر اپنے طبیعت کے اعتبار سے بہت سی چیزیں خلاف طبیعت پیش آتی ہیں ساتھیوں کی طرف سے ایئرپورٹ کے اوپر نہ معلوم کہاں کہاں لہذا خاص طور پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے صبر جب تک انسان کے اندر نہیں ہوگا اور تحمل اور برداشت اور صحن شکتی اس کے اندر نہیں ہوگی انسان کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلے گا اور کہیں نہ کہیں اس کے جدال کی شکل پیش آئے گی لہٰذا ہر موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور احرام کی حالت گویا اپنے آپ کو ایسا بنا لینا ہے کہ یہ احرام مجھ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ احرام کی وجہ سے مجھ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر روزے کے حالت میں کوئی تم سے لڑنا شروع کر دے تو تم اس کو یوں کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے تاکہ اس روزے کی وجہ سے سامنے والا اپنے آپ کو آپ کے ساتھ لڑنے سے بچا لے اور پھر دوسرا مطلب حجی پاک کا یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ بچے اور تمہارے ساتھ لڑنا ہی شروع کر دے تو پھر تم اپنے آپ کو مخاطب کرو کہ بھائی تیرا روزہ ہے لہذا تو اپنے روزہ کا خیال کر کے یہاں سے الگ ہو جا تو اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اختیار مت کر تو جس طرح روزے کی حالت کے اندر لڑنا جھگڑنا روزہ اس کو یاد دلاتا ہے روزہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ روزے کی حالت تمہارے لیے ایسی ہے کہ اس حالت کے اندر تمہارے لیے آپس میں لڑنا جھگڑنا اور آپس کے اندر بات کو بڑھانا مناسب نہیں ہے تو احرام کی حالت بھی تم کو یاد دلا رہی ہے کہ تم کو صبر سے کام لینا ہے ایئرپورٹ کے اوپر بسا اوقات انسان کو بہت زیادہ تحمل کرنا پڑتا ہے وہاں چیکنگ ہوتی ہے وہاں کے لوگ بھی کبھی کبھی خود ٹینشن میں ہوتے ہیں بھی جا رہے صبح سے شام تک کام کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور کنٹرول کر کے جتنا صبر اختیار کریں گے انشاءاللہ ولا اللہ کے اوپر عمل ہوگا اور جتنا ولا ڈالا پر عمل کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم کے اندر اپنے بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رفقائے سفر کے ساتھ نرمی کو اختیار کریں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ احرام باننے کے بعد فلا ولا ولافوقہ ولا جدالہ فی الحج ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں حدیثِ پاک میں آتا ہے ایک حدیث میں ہے عالبی حل رد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنند نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حج حج فلم یرفس ولم یفسخ رجا کا یوم و ہو کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اللہ کی رضامندی کے لیے حج کا احرام باندھ لیا اور اب احرام باندھ کر وہ جا رہا ہے محرم ہے اور اس احرام کی حالت میں اس نے رفس کا ارتقاب نہیں کیا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بالکل لیا بچاتا رہا ولم یفسخ اور اسی طریقے پر جتنے بھی گناہ کے کام تھے ان تمام گناہوں کے کاموں سے اپنا آپ کو بچایا اس طریقے سے اس نے اپنے حج کو پورا کیا فرماتے ہیں رجا کا یومن بلادت ہوم یہ اپنے حج سے اس طریقے سے لوٹے گا جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے اپنے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر لیکن شرط یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے معذورات احرام سے ممنوعات احرام سے اور جتنے آداب و سنن و مستحبات ہیں ان کا خیال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پھر وہ جب وہ لوٹے گا اپنے حج سے فارغ ہو کر تو بالکل پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا تو یہ تمام ممنوعات احرام ہیں اور اسی طرح احرام کی حالت میں یہ بھی ممنوع ہے کہ کسی بھی شکار کو مارا جائے شکار کو مارنا الحمدللہ اس کا تو نوبت نہیں آتی عام طور پر لیکن زمانہ قدیم کے اندر اس کی بھی نوبت آتی تھی حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریم نازل ہوئی یادین امن الطقۃ الصعیدہ وان تم حرم ساتویں سپارے کے اندر یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو تم شکار مت کرو اس حالت کے اندر کہ تم حالت احرام میں ہو احرام کی حالت کے اندر تمہارے لیے شکار جائز نہیں ہے حضرات صاحبہ فرماتے ہیں کہ شکار ہمارے پاس سے گزرتے تھے وہ تو شکاری حضرات تھے جہاں بھی جنگل کے اندر یہ چیزیں سامنے آتی تھی بڑے شوق سے شکار کرتے تھے اور جو یہاں بھی شکار کے شوقین ہی ہیں ان کو پوچھ لو شکار ان کے سامنے سے گزر رہا ہو تو جس طرح بیڑی پینے والا سگریٹ پینے والا اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا جو شکاری آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور شکار کر سکتا ہو تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا لیکن حضرات صحابہ جو ایک ایک اشاروں کے اوپر عمل کرتے تھے اللہ پاک کا صاف حکم ہے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ شکار گزرتے تھے لیکن الحمدللہ یا یازن امن اللہ لا الصعید و وانتم محروم کے اوپر اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے بہترین قسم کے جانور جا رہے ہیں شکاری جا شکار جانور پہنچ جا رہا ہے لیکن اس کی طرف نگاہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے بھی اپنا آپ کو بچانا ہے اسی طرح احرام کی حالت میں اپنے سر کے اندر کبھی جوئیں پڑ جاتی ہیں خدا نخواستہ جوئیں ہو تو احرام کی حالت کے اندر ان جو کا مارنا بھی جائز ہی ہے ان جو کا مارنا بھی جائز ہی ہے اسی طریقے پر حرم میں داخل ہونے کے بعد خیر وہ حرم کا مسئلہ ہے وہ منتخل ہو کا نا حرم کا شکار یہ بھی اللہ پاک نے اس کو امن دے دیا ہے وہ تو مسئلہ بالکل عام ہے چاہے احرام ہو چاہے احرام نہ ہو حرم کے جانوروں کو جو شکار ہے جو شکار کے طبعہ مارے جاتے ہیں ان شکار کے طور پر مارے جانے والے جانوروں کو حرم کے اندر مارنا بالکل جائز نہیں ہے اس کے لیے احرام کی قید نہیں ہے ہر ایک کے لیے ممنوع ہے تو بہرحال احرام ماننے کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں بطور پابندی کے عائد ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس طرح نماز میں داخل ہونے کے بعد انسان کے لیے بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں اسی طرح احرام کے بعد بھی یہ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں جتنا انسان اس کا خیال کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا حج اور عمرہ کام مکمل ہوگا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر حاجی کو ہر احرام ماننے والوں کو ان تمام باتوں کے اوپر ذوق اور شوق کے ساتھ عمل کرنا نصیب فرمائے شوق کے ساتھ بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ شوق کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے بشاشرتِ قلبی کے ساتھ اور اپنے لیے یہ سمجھ کر کہ ہم جتنا پابند اپنے آپ کو بنائیں گے ان احرام کی برکتیں حج اور عمرے کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ کی بارگاہ علی کے اندر ان ہمارا یہ حج مبرور ہوگا مقبول ہوگا اور اس کے اوپر جو بشارتیں اور وعدے ہیں ان وہ بشارت اور وعدے حاصل ہوں گے اس شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کریں گے تو عجیب لطف حاصل ہوگا ورنہ مصیبت سمجھ کر عمل کریں گے تو پھر ہر وقت بوجھ رہے گا طبیعت کے اوپر اور بوجھ ہونے کی وجہ سے پھر انسان کو جو مزہ آنا چاہیے جو لذت حاصل ہونا چاہیے اس لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور پھر وہ عمل مقبولیت کے درجے سے نیچا آ جاتا ہے اس ذوق اور شوق کے ساتھ انسان مجاہدہ کرے اور ان تمام چیزوں کو برداشت کرے تو پھر اللہ پاک ان کے اوپر انشاءاللہ جو بشارتیں ہیں جو وعدے ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے یقیناً انشاءاللہ اللہ عطا فرماتے ہیں اللہ پاک ہر ایک عمل کی توفیق نصف فرمائے سبحان اللہ صُبح الحمدہ ونشد اللہ اللہ وسلم سلیم و رحمد اللہ رب العلم الحمین